الحمد والصلاة والصلاة والصلاة بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سے بھیا اور, اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ احقام قرآن میں حاضر ہیں اس سلسلے کے اندر ہم قرآن مجید فقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کرتے ہیں کہ جو آیات وارکہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں آج کا سلسلہ دو اعتبار سے کم از کم تھوڑا سا مختلف ہے ایک تو اس اعتبار سے کہ الحمد پہلے پارے کے تعلق سے جو آیات احکام تھیں وہ پوری ہو گئیں اب ہم دوسرے پارے کی طرف آ گئے ہیں اور دوسرے پارے کی جو آیات احکام میں آج اس کا آغاز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کے سلسلے میں ہم نے ایک آیت شامل نہیں کی بلکہ ایک سے زیادہ آیت شامل کی ہے اس لیے کہ پورا جو مضمون تھا وہ ایک آیت میں تو بیان کیا ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ یہ مضمون تین سے چار آیات پر مشتمل ہے لیکن ہم کوشش یہ کریں گے دو آیتیں اور اگر وقت بچا تو تیسری آیت بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے جو آیات آج کے سلسلے میں شامل کی جا رہی ہیں ان کے یہ مضامین ہوں گے نمبر ایک چاہتے رسول کے نظارے نمبر دو تاریخ قبلہ نمبر تین تحویل قبلہ کا پس منظر اور حکمتیں نمبر چار آیات الحیہ پر اعتراضات کرنے والے نادان ہوتے ہیں نمبر پانچ تبدیلی احکام سے مقصود امتحان بھی ہوتا ہے نمبر پانچ امت محمدیہ کے فضائل آج تین آیات کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے ایک سو بیالیس چوالیس لیکن سب سے پہلے ایک سو چوالیس نمبر جو آئے تھے سورہ بکرا کی آئیے اس کی تلاوہ سنتے ہیں ك رشَنِ قدر تَ قَلُّ بَجههكَ في السَّماء فَلَنُ وًَّاكَ فِبلَةً تَغهَا فَوّ وَجههكَ شَطُرَ النَّسدِحَر وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما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 نبی اکرم علیہ سلاطلام کی چاہت کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ صلاحت السلام جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے اسی آیت مبارکہ کے مضمون کو امام اہل سنت مجدد الدین ملت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم علیہ صلاحت السلام نے اس بات کو پسند کیا کہ کعبہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہی قبلہ بنے تو اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کو ہی قبلہ بنا دیا یہاں دو الفاظ ہیں ان دو الفاظوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے ایک ہے کعبہ شریف کعبہ شریف کہتے ہیں اس عمارت کو کہ جو مکہ مکرمہ میں قائم ہے اس کے گرد طواف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قبلہ ہونا کعبہ شریف مختلف اوقات میں قبلہ رہا اور مختلف اوقات میں نہیں رہا لیکن اس آیتم مبارکہ میں جب یہ مبارکہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی ایک سو نمبر آیت تو اس دن کے بعد سے یہ مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے قبلہ کہتے ہیں اس سمت اور اس جگہ کو کہ جہاں جس کی طرف رخ کر کے مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں تو جہاں جس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جائیں جس کی طرف رخ کر کے منہ کر کے عبادات کی جائیں اسے قبلہ کہا جاتا ہے اور کعبہ ایک جگہ کا نام ہے کعبہ جو ہے وہ مختلف تاریخی پس منظر رکھتا ہے تاریخ کعبہ پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ سمات کریں کہ فرشتوں کا بھی کعبہ ہے اور فرشتوں کا کعبہ ایک نہیں ہے وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں عرش کو تھامے ہوئے ہیں ان کا قبلہ عرش ہے وہ فرشتے جو برارہ ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے جو ملائکہ سفرہ ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے حضرت آدم علی علیہ نبی نوالیہ السلام سے لے کر حضرت مسا علیہ السلام تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہا اس کے بعد یہودیوں نے حصہ مغربی کو حصہ غرب کو قبلہ قرار دیا اور اس لیے قرار دیا کہ حضرت سیدنا الموسا کلیم اللہ علیہ نبین والا پر سب سے پہلے وہی وہی نازل ہوئی تھی اسی طریقے سے نسارا نے حصہ شرق کو قبلہ قرار دیا کیونکہ حضرت جبلی امین سب سے پہلے اسی حصے میں حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ نبین ولی سعۃ و کی بشارت لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تھے تو یہود ایک الگ سمت منہ کر کے عبادت کرتے رہے نسارا ایک الگ سمت منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور جو بھی ان کی عبادت تھی عبادت کرتے رہے نبی اکرم علیہ سات السلام معاج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ علیہ ساط السلام نے جو بھی عبادات کی اس میں خانہ کعبہ آپ کا قبلہ رہا میراج کا سفر ہوتا ہے اور میراج کا سفر ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے تو سترہ مہینے تقریبا نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے اپنے صحابہ اکرام علی مدوان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی نماز فرض ہوتے ہی بیت المقدس کی طرف رخ, رخ رہا اس کی وجوہات اور حکمتیں ہم بیان کریں گے ایک حکمت علماء نے یہ بھی بیان کی کہ چونکہ معراج کے سفر کا آغاز بیت المقدس سے ہوا تھا اس لیے جب نماز فرض ہوئی جو کہ معراج کا ایک عظیم توحفہ تھی تو اس ملنے والے عظیم تحفے کی جو ابتدا ہوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے ہی سے ہوئی نبی اکرم علیہ السلام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو دو قبلوں کی یکجائی ہوا کرتی تھی جی ہاں اس انداز پر حضور علیہ ساط السلام نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہوتا اور بیت المقتس کی جانب بھی آپ علیہ سلاۃ السلام کا رخ ہوتا جب آپ علی سلاسلام نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب دو قبلوں کی یکجائی کا جو معاملہ تھا وہ نہ رہا علماء نے لکھا کہ تقریباً پانچ ماہ بعد نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام محلہ بنی سلما کے اندر ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے پیر کا دن تھا 15 رجب المرجب تھی زہر کی نماز کی دو رکعتیں ہو چکی تھیں نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی چاہت یہ تھی آپ علیہ ساط السلام کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ بن جائے بیت المقدس قبلہ نہ ہو حضور علیہ ساط السلام اس چاہت کو لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں آسمان کی طرف آپ کا دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے دو نمازیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی ہیں اسی وقت جبریل امین یہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں سور بقرہ کی 144 نمبر آیت اور آپ کو حکم ہوتا ہے دو رکعتیں مکمل ہوتی ہیں اب اس چار دو رکعتیں باقی تھیں کہ جبریل امین یہی آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں سور بقرہ کی 144 نمبر آیت نبی اکرم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں یوں سمجھیے کہ جس طرح میرا دیاں حصہ ہے یا بایاں حصہ ہے یہ دو مخالف سمتے ہیں تو وہ مسجد کے جسے اب مسجد قبلا تین کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں پر تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو آپ کا جو رخ تھا ایک طرف جو ہے آپ رک کر کے نماز پڑھا رہے تھے اور تحویل قبلہ ہوا تو بالکل اپوزٹ رخ ہو گیا اور اس مسجد کے اندر آج بھی نشانی موجود ہے کہ اب جس طرف نماز پڑھتے ہیں اس کے پیٹھ کی طرف جو ہے وہ بیت المقدس تھا اور وہاں رک کر کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں یقینی طور پر ایسا ہوا ہوگا کہ جو پہلی سف تھی وہ آخری صف بن گئی ہوگی اور جو آخری سف تھی وہ پہلی سف بن گئی ہو گئی اور نبی اکرم علی سات حالت نماز ہی میں آگے جا کر آپ نے نماز ادا فرمائی ہوگی مطلب کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جب اسلام جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو بہت سارے مسائل کی نوعیت مختلف تھی اور نبی اکرم علیہ سات اسلام کی ذات ورغہ کے تعلق سے ویسے بھی مسائل مختلف ہیں حضور علیہ ساط اسلام تو وہ ہستی ہیں کہ اگر صدیقی اکبر رضی اللہ انہوں نماز پڑھا رہے ہوں تو آپ دوران نماز آ جاتے ہیں اور صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اٹ جاتے ہیں تو خیر خانہ کعبہ جو ہے وہ کس طرح قبلہ بنا اور اس کے قبلہ ہونے کا کیا پس منظر رہا اس حوالے سے ہم نے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو تحویل قبلہ کا معاملہ ہے یہ مختلف امتوں میں اس کا معاملہ مختلف رہا ہے نبی اکرم علیہ ساطو السلام پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا اس آیت مبارکہ میں دو حکم دیے گئے کہ اے محبوب علیہ ساطو السلام آپ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے اور دوسری بات یہ کہ جو بھی زمین میں کسی بھی جگہ ہے اب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھائے گا یہ بھی واقعات کتب حادث میں ملتے ہیں کہ بعض صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کسی اور جگہ پر نماز پڑھا رہے تھے مدینہ میں مختلف مساجد تھیں انہیں پتا نہ چلا تو انہیں جب کسی نے جا کے خبر دی دوران نماز تو دوران نماز ہی اپنا رخ تبدیل کر لیا تحویل قبلہ کیوں اس میں حکمتیں تھیں ایک حکمت تو یہ تھی کہ نبی اکرم علیہ سلاط السلام کا جو لقب ہے ایک لقب ہے امام القبلاطین اور سابقہ کتب کے اندر آپ علیہ السلام کی جو تعریف و توصیف اور آپ کی جو معرفت بیان کی گئی تھی آپ کا جو تعارف کروایا گیا تھا اس میں ایک آپ کا وصف یہ تھا کہ آپ امام القبلاطین ہوں گے یعنی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے امامت کروائیں گے یہ شرف آپ کو حاصل ہوگا تو اس لیے پہلے بیت المقدس جو ہے وہ آپ کا قبلہ رہا اور پھر خانہ کعبہ جو ہے اس کی طرف حضور علیہ صلاحت السلام نے رخ کر کے نمازیں پڑھائیں حضور اکرم علی سلاسلام کی ذات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام اوساف کو یکجا کیا ہے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اندر پائے جاتے تھے انبیاء سابقین کے اندر جو کمالات جو معجزات پائے جاتے تھے نبی اکرم علیہ سات وسلام کے ذات مبارکہ میں وہ کمالات اور وہ معوزے بھی جمع ہوئے اور اللہ تبارک وطالعہ نے اس سے بڑھ کر معزے اور کمالات آپ علی ساطو السلام کو عطا فرمائے تو حضرت انبیاء علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی مختلف سمتوں میں نمازیں پڑھیں اور عبادات کی اور ایک سمت جو ہے وہ بیت المقدس تھی دوسرے سمت خانہ کعبہ تھی تو نبی اکرم علی ساط و السلام کو ان دونوں امتیازات سے مشرف کیا گیا کہ آپ علیہ سات والسلام نے دونوں سمتوں میں نمازیں ادا فرمائی ہیں تحویل قبلہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ مسلمان سمت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ سمت اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا وہیں رک کر کے وہ نماز پڑھے گا تو سمت ثانوی حیثیت ہوتی ہے جو قبلہ ہے وہ اصل عبادت نہیں ہے وہ راہ عبادت ہے اور علماء نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر دو طرح کی قوتیں ہوتی ہیں ایک قوت کا نام ہے قوت عقلیہ عقل جو ہے اس کے جو ذرائع ہیں وہ ہے حواس سے خمسا یعنی دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے سن کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے چکھ کر کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے محسوس کر کے کسی چیز کا اندازہ لگاتی ہے تو عقل کے جو نمائندے ہیں اور عقل کو جو خبرے دینے والے ذرائع ہیں ان کا نام ہے حواس خمسہ تو حوا سے خمساہ یوں کہ, کہ محسوسات کو کہتے ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں جنہیں ہم سن سکتے ہیں انسان کے اندر ایک قوت یہ پائی جاتی ہے اس قوت کا نام ہے قوت اقلییہ انسان کے اندر دوسری قوت پائی جاتی ہے اس قوت کا نام ہے قوت خیالیہ یا قوت تخلیہ تو قوت خیالیہ جو ہے وہ عبادات کے اندر بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ایسا وجود ہے کہ جس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں نہ دنیا میں اس کا دیکھنا ممکن ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انوار و تجلیات اور اپنی رحمتوں کا جو مرکز ہے وہ خانہ کعبہ کو بنایا ہے تو خانہ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے خانہ کعبہ اللہ تعالی کا گھر نہیں ہے ایسا نہیں کہ اللہ تعالی وہاں رہتا ہے بلکہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے اس لیے بیت اللہ کہا جاتا ہے کسی اور کا گھر نہیں ہے تو یہ ایک اضافت جو ہے اضافت اعتباری ہے ایک اعتبار سے اضافت ہے اضافت اتمل... آ... وہ اضافت نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں تو خانہ کعبہ جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں خانہ کعبہ مرکز تجلیات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کرنے والوں کی جو قوت خیالیہ تھی اس کا ایک مرکز ٹھہرا دیا کہ جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے خیالات کی جو توجہ ہے وہ اللہ تبارک و تطالعہ کی طرف کرو اور اللہ تبارک وطالعہ کی طرف توجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوگا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرو خانہ کعبہ کو اپنے توجہ کا اپنے یعنی رخ کا قبلہ بناؤ جب مسلمان خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیتا ہے جب مسلمان خانہ کعبہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتا ہے اور اپنے خیالات کا مرکز بنا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے خوشی اور خزو اور دلجمی کے ساتھ جو عبادت کرنا ہے وہ اصل ہو جاتا ہے اور جو قوت خیالیہ ہے عالم روحانیت میں اس کا بڑا ہی عمل دخل حاصل ہے کہ خیالات کا یکجا کرنا عبادات میں بڑا اہم ہوتا ہے اس لیے خیالات کا ایک قبلہ جو ہے وہ قرار دیا گیا جو موجود ہیں وہ تو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو جو ہے وہ کعبہ اسی طور پہ موجود ہوتا ہے لیکن جو دور ہیں وہ کعبے کی طرف رخ کر کے کعبہ کو اپنے خیالات کا مرکز بناتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کعبہ جو, جو خیالات ہیں وہ قوت خیالیہ جو ہے وہ باطنی عبادات کے اندر بڑی ہی اہمیت رکھتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اسی بنا پر جو ہے وہ تصور شیخ ہو گیا تصور مدینہ ہو گیا تصور رسول اکرم علیہ صد السلام ہو گیا یہ وہ مطلب کہ افعال اور اعمال ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات کے اندر ملتے ہیں خیالات جو ہیں وہ پاکزہ ہو جائیں تو بندے کا پورا وجود پاک ہو جاتا ہے صرف ظاہر کو پاک کرنا کافی نہیں ہوتا خیالات کو پاک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ تو تھا سورہ بقرہ سے آیت نمبر ایک سو چوالیس کا کچھ ایک سو چوالیس جو بیان کی گئی اس کے پس منظر میں ہم نے خانہ کعبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ارض کی اب آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس کی طرف جب تحویل قبلہ ہو گیا تو اب کیا معاملات ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس سم اللہ عمل کروالی ہے قلط یشلا شوتی مستقی اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے تم فرما دو کہ پورب پشچم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے اس آیت وارکہ میں اس پس منظر اور ان احوال کو بیان کیا گیا ہے کہ جو تبدیلی قبلہ کے بعد رونما ہوئے مشرقین جو ہے یعنی مشرقین مکہ وہ اس بات پر جلتے بنتے تھے کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے آپ جو ہے اپنے آپ کو دین ابراہیم کا طبع قرار دیتے ہیں لیکن ہم خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور حضور علیہ ساطو السلام پر نماز فرض ہوئی ہے تو آپ خانہ کعبہ کو مرکز بنانے کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں جب نبی اکرم علیہ ساطو السلام مدینہ مرورہ میں آ تو یہاں یہود بقرد پائے جاتے تھے اور جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ جناب آپ مکہ میں تھے تو آپ نے مشرقی نے مکہ کا خلاف کیا اور یہاں آپ آئے ہیں تو یہاں آپ ہمارا خلاف کر رہے ہیں ہم بیت المقدس کو اہم جانتے ہیں لیکن آپ بیت المقدس کے بجائے اب جو ہے وہ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں تو بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے اور ان کے جو اعتراضات تھے وہ نادانی پر مشتمل تھے غیر دانش مندانہ اعتراضات تھے آ, وہ اعتراضات اعتراض برائے اعتراضات تھے ان کے اندر عصبیت تھی ان کے اندر انات تھا ان کے اندر جو ہے وہ تعصب تھا اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فقان حمید میں فرما دیا سیق الصفہ کہ اب جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یوں کہیں گے یعنی اس اس طریقے سے وہ اعتراضات کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کے جو احکامات ہیں ان کو سمجھنا اصل ضرورت ہوتی ہے انعد کی بنا پر تعصب کی بنا پر اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنا پر جو اعتراض کرتا ہے وہ دراصل نادانی کرتا ہے اور قرآن مجید سقان حمید نے ایسے آدمی کو کم عقل والا قرار دیا ہے صفحہ جو ہے وہ سفی کی جمع ہے اور سفی کہتے ہیں بیوقوف کو اور اس شخص کو جس کے اندر عقل کم ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر عقل تو بڑی ہوتی ہے بڑا عقل مند ہوتا ہے لیکن وہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے کہ اس غلطی کو برا کہا جاتا ہے اور اس غلطی کی وجہ سے اسے بیوقوف کہا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں کامیاب تاجر کہلاتے ہیں لیکن کوئی ڈیل ایسی کرتے ہیں کہ گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں اور تاجر کا ایک فیصلہ اس کو آسمان سے زمین پر بھی لے آتا ہے تو اس کے دنیا کے برباد کرنے کی وجہ سے دنیا کے نقصان کرنے کی وجہ سے اور غلط فیصلے کی وجہ سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نادان آدمی ہے بے وقوف آدمی ہے ایسا سودا اس نے کیوں کیا تو جو آدمی اپنے دین کو برباد کرے دین کے اندر جو ہے وہ ایسی باتیں کرے کہ جس جو اس کی بربادی کا سبب بنے تو وہ یقینی طور پر جو دنیاوی بیوقوف ہے اس سے بھی بڑا بے وقوف کہلائے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ صاحب السلام کا دفاع فرما رہا ہے نبی اکرم علیہ السلام پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم علیہ صاحب السلام کو اس کے بارے میں تسلی دے رہا ہے اور یہاں واضح فرما دیا گیا کہ قبلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہستی ہے وہ ذات ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالی نے جہاں جس جگہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے اسے جگہ کو قبلہ بنایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ خاص جگہ عبادت کی جائے جب بھی اس کی بارگاہ میں قبول ہوگی ایسا نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کی پاسداری ہی کامیابی ہوگی ورنہ نقصان ہی نقصان ہوگا یہدی یہدی من یشا یہ حدیثرات مستقیم اللہ تبارک و وطالیہ اسے ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی طرف ہدایت اسے ملتی ہے تو کفار جو ہے وہ اعتراضات کرنے والے تھے انات پیش نظر تھا تعصب پیش نظر تھا قرآن مجید فقان حمید نے ان کے اعتراضوں کا جواب دے دیا اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف سرح بقرہ آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعلَّكُمْ أُ مَتَأُمَسَطل تَكُوا شُهَدَا أَعلًَا النَّاسِ وَيَكُ نَر وَصُول عَلَيكُم شهيدا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 اور آپ علیہ ساطو السلام کی امت پر بھی تھے نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی جو ہستی پر اعتراضات تھے اس کا جواب تو آیت نمبر 144 میں دے دیا گیا کہ اے محبوب علیہ ساطو السلام آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں ہم قبلا بنا دیتے ہیں تو نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی جو ذات مبارکات کے حوالے سے جو فضائل تھے وہ تو آیت نمبر 144 میں بیان کر دیے گئے قد نا تکلب وجہ سما آپ آسمان میں آسمان کی طرف قد نا تقلبا وجہ کا فسما آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اے محبوب علیہ السلاطلام ہم نے آپ کی جو آپ کا جو مدعا تھا اسے پورا کیا آپ کی جو چاہت تھی اسے پورا کیا آپ کی جو رضا تھی اسے پورا کیا اور خانہ کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا تو نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام پر جو اعتراضات ہو رہے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کیسے تعلیمات بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے فضائل بیان کر کے ان اعتراضات کو دفع فرما دیا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس پر اعتراضات ہو رہے ہوں متمد جو جس کی بات سنی جاتی ہے جو متمد ہوتا ہے وہ اس کے فضائل بیان کر کے اس کی برات بیان کرے دوسرے اعتراضات ہو رہے تھے امت مسلمہ پر تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے یعنی آیت نمبر 143 کے پہلے حصے کے اندر پہلے جملے کے اندر امت مسلمہ کے فضائل کو بیان کیا اور فرمایا جالنا کم امتم وسط کہ تمہیں افضل امت اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وسط ہمارے ہاں اس کا اگر مترادف ڈھونڈنے جائیں بہت دور کا مترادف تو لفظ صدر اگر آپ نے سنا ہو صدر محفل صدر مجلس صدر پاکستان یا صدر فلاں ملک یا صدر فلاں ملک تو جو صدر ہوتا ہے وہ سپریم باڈی ہوتا ہے کسی مجلس کے اندر جسے صدارت دی جاتی ہے وہ نمایاں جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور عام طور پر درمیان میں بٹھایا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اجلاسات ہوتے ہیں مختلف جو ہے وہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے جو میٹنگ کو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی ایک چیئر ہوتی ہے پریزیڈنٹ چیئر اس پر وہ بیٹھتا ہے اور اس کے دائیں بائیں دیگر لوگ بیٹھتے ہیں یہ ایک میٹنگ کا ایک انداز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و وطالعہ نے اس امت کے تعلق سے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے وسط وسط وسط کہتے ہیں درمیان کو اور درمیان کو اردو میں کہا جاتا ہے صدر صدر یعنی صدر مجلس صدر محفل کے ذریعے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں تو وسط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے صدر محفل صدر مجلس صدر مملکت سپریم باڈی ہوتا ہے دیگر پر فائق ہوتا ہے دیگر پر فوقیت رکھتا ہے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو دیگر امتوں پر فوقیت دی ہے تو اس امت کا جو فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اس بات کو بیان کیا تاکہ کفار کی طرف سے جو اعتراضات مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہے ہیں مسلمان جو ہے یہ آئے مبارکہ سن کر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان سن کر ان کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور ان کو تسکین ملے تسلی ملے آگے اللہ تبارک و تعالی مزید ایک وصف کے ذریعے مقارنہ فرما رہا ہے مکالنا یہ فرمایا شہدہ علی تکون شہدا الناس اور تم جو ہے منصب گواہی پر فائز ہوگے یعنی یہ امت جو ہے امت محمدیہ جو ہے وہ منصب شہادت پر فائز ہوگی اب شہادت کا جو منصب ہے دنیا میں بھی اسے حاصل ہے اور آخرت میں بھی اسے حاصل ہے دنیا میں کس اعتبار سے حاصل ہے کہ مسلمان کی جو گواہی ہے وہ حجت ہے مسلمانوں کا جو اجماع ہے وہ حجت شریعہ ہے اور دین کے جو چار اصول ہیں قرآن سنت اس کے بعد اس کا تیسرا نمبر آتا ہے اجماع امت اور چوتھا اصول قیاس تو اجماع جو ہے وہ اس امت کی شہادت کا نام ہے کہ امت کے جو علماء ہیں جس بات پر رائے قائم کر لیں اور گواہ ہو جائیں وہ حجت بن جاتی ہے وہ اجماع کہلاتا ہے اجماع امت کہلاتا ہے تو اس امت کی جو شہادت ہے اسے بڑی اہمیت حاصل ہے زبان خلق کو نکارۂ خدا کہا جاتا ہے اور مطلب کہ جب اللہ تبارک وطالعہ کسی کو ظاہر فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتا ہے اور لوگ اس بندے کو اللہ کا نیک آدمی کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک فضل اس امت کو عطا کیا گیا کہ ان کی زبانوں سے جب اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ در حقیقت وہ مقبول ہوتی ہیں تو ظاہر ہوتی ہیں بروز قیامت کس طریقے سے اس امت کو شہادت کا منصب حاصل ہوگا انبیاء سابقین یعنی وہ لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے بالخصوص یہود و نسارا تو جو اور امتیں ہوں گی وہ اپنے انبیاء کے مقابل آ جائیں گی اور کہیں گے کہ اے رب ہمارے انبیاء نے تو ہمیں تبلیغی نہیں کی وہ حضرت قسیہ جنہیں تو نے ہماری طرف مبوس کیا انہوں نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کہ یوں کرنا ہے انہوں نے تو بتایا نہیں کہ شخص سے بچنا ہے انہوں نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہمیں اسے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو وہ جو امتیں ہوں گی دیگر امتیں وہ اپنے انبیاء کے جو منصب نبوت تھا جو منصب رسالت تھا جو تبلیغ دین ان کو کی گئی تھی اس کا انکار کر دیں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے امت محمدیہ کی باری آئے گی تو نہ صرف یہ امت جو ہے نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی تبلیغ و رسالت کی گواہی دے گی بلکہ دیگر انبیاء کی رسالت اور تبلیغ کی بھی گواہی دے گی اب دیگر امتوں والے جب اعتراض کریں گے کہ یہ کیا ہوا تم ہم پر گواہ کیسے بن سکتے ہو تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے سب باتیں امت محمدیہ یہ کہے گی ہم نے سب باتیں ہمارے پیارے اکا علیہ صاحب السلام سے سنی ہیں تو ہم ان سے سن کر گواہ بن رہے ہیں تو یوں یہ امت جو ہے وہ دیگر امتوں کے برخلاف گواہ بنے گی انبیاء علیہ السلام کی موعیت بنے گی انبیاء علیہ السلام کی عزت اور وقار کے حق میں گفتگو کرے گی بروز قیامت یہ شرف اللہ تبارک وطالیہ نے اس امت کو بخشا ہے تو اللہ تبارک و آیت کی ابتدائی حصے میں اس امت کے شرف کو بیان کرتا ہے اور بقیہ حصے کے اندر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کعبہ جو ہے قبلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کیوں کعبہ کو بنایا وما جال قبل تلطی کن تلیہ اور محبوب علیہ سات وسلام مکہ مکرمہ میں جواب تھے اور خانہ کعبہ میں رہتے ہوئے بیت ال... یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے خانہ کعبہ کے قرب میں رہتے ہوئے آپ بیت المقدس کی طرف جو نماز پڑھتے تھے وہ ان لوگوں کا امتحان تھا کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون نہیں دیتا اور جب آپ یہاں سے لے آئے ہیں تو یہ یہاں کے لوگوں کا امتحان ہے کہ کون آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا فرمایا گیا ان کانت و ان کانت لبیر رطن اللہ علین الحد اور یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی بھاری ہے مطلب کہ اپنی چاہت کو چھوڑ کر حضور کے پیچھے چلنا اپنے پس منظر کو چھوڑ کے حضور کے پیچھے چلنا سابقہ روایات کو چھوڑ کر نبی اکرم علیہ السلام کے پیچھے چلنا اور آپ کی بات پر لبیک کہنا یہ بڑا ہی دشوار عمل تھا مگر جسے اللہ تعالی نے ہدایت دی وہ اس پر عمل پیرا ہوا تو تحول قبلہ کے تعلق سے آج ہم نے اپنے سلسلے میں یہ تین آیات شامل کی پہلے سر بکرا کی آیت نمبر ایک جس کے اندر وہ حکم براہ راست دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے دوسری آیت مبارکہ 142 جس کے اندر اعتراضات کرنے والوں کو صفحہ یعنی بیوقوف کہا گیا تھا اور ان کی مذمت بیان کی گئی تھی تیسری وہ آیت مبارکہ کہ جو اس امت محمدیہ علاسائب صلاحط وسلام کے فضائل سے شروع ہوتی ہے اور پھر وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جو تحویل قبلہ کے اندر حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے مسلمانوں اس عمل کے ذریعے لوگوں کا امتحان مقصود تھا جو امتحان پر پورا اترے وہ کامیاب ہوئے جن کے دل میں نفاق تھا وہ ظاہر ہو گئے جن کے دل میں انعت تھا ان کا انعت ظاہر ہو گیا اور مسلمان جو ہے وہی کامیاب ٹھہرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم